قابل تعریف یحییٰ بن ماد فرماتے ہیں مجھے تین آدمیوں پر تعجب ہوتا ہے ایک وہ آدمی جو اپنے جیسے لوگوں کو دکھانے کے لیے عمال کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے عمل نہیں کرتا دوسرا وہ آدمی جو اپنے مال میں اتنا بخیل ہوتا ہے کہ اس کا رب اس سے قرضہ مانگتا ہے مگر وہ نہیں دیتا تیسرا وہ آدمی جو مخلوق کی صحبت اور محبت کا طرف گار ہے جبکہ اس کا رب اسے اپنی صحبت اور محبت کی طرف بلا رہا ہے